بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعد نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شیخ ابو مصعب سوري فك الله اسره کتاب دعوه المقاومه الاسلاميه العالميه یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے پانچویں نکتہ میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم اسلامی حکومتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ شاء اموی خلافت کا تذکرہ شروع کیا جائے گا گزشتہ سبق میں ہم نے مختصر تمہید اور مقدمہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وصر فرماتے ہیں بے تنازع الحسن ابن علی ردی اللہ عنہ, عنہ عن الخلا فطیلافیان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انتقلت الخلافت الى بنی امیہ وانتہت بذلک الخلافت الراشدہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے اس طرح خلافت بنی امیہ کی طرف منتقل ہو گئی اور خلافت الراشدہ کا زمانہ ختم ہوا اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں ملوکیت کا زمانہ شروع ہوا اور ملوکیت کے سلسلے میں پہلے یہ کیا جا چکا ہے کہ مطلقا ملوکیت کو برا نہیں کہا جاتا اسلام میں عموی خلافت کا جو زمانہ ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے کو ہم سفیانی زمانہ کہیں گے اور دوسرے حصے کو ہم مروانی زمانہ کہیں گے سفیانی زمانے کی جو مدت ہے یہ تیئیس سال ہے اور مروانی زمانے کی جو مدت ہے یہ 68 سال ہے سفیانی دور میں جو خلافت قائم ہوئی ہے اس میں پے در پہ تین خلافہ آئے ہیں جس میں سب سے پہلے خلیفہ عظیم سیاستدان اسلامی سیاست کے شاہ اور استاد معاویہ بن ابھی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے بعد ان کے صاحبزاد یزید بن معاویہ ہے اور ان کے بعد ان کے پوتے معاویہ بن یزید ہے اور ان دادا باپ اور پوتے کی خلافت کی مدت تیئیس سال ہے اکتالیس ہجری سے چونسٹھ ہجری تک ان کی خلافت برقرار رہی دوسرا دور مروانیوں کا ہے اور مروانی بھی بنی امیا ہی کی ایک شاخ ہے مروان بن حکم کے زمانے سے یہ خلافت شروع ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے مروان بن حکم خلیفہ بنے اور سب سے اخیر میں ان کے پوتے مروان بن محمد بن الحکم خلیفہ بنے ان کی خلافت کی مدت 68 سال بنتی ہے یعنی پورے 91 سال ہیں اور 91 سال میں 23 سال سفیانی دور ہے اور 68 سال مروانی دور ہے سفیانی اور مروانی دور کی مدت 91 سال نو مہینے ہے اس مدت میں پے در پہ چودہ خلیفہ تخت پر آئے ان میں سب سے عظیم خلیفہ اعظمهم معاویت ان خلفہ میں سب سے عظیم اور شان و شوکت والے عدل و انصاف والے معاویہ بن ابی سفیان ردی اللہ تعالیٰ عنہما تھے اور دوسرے نمبر پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گویا کے سفیانی دور میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروانی دور میں سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عن اس عموی خلافت کے روشن ستاروں میں سے تھے عموی خلافت کی وسعت اور قیام و استحکام کا کام در اصل عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک اور ان کے بھائی ہشام بن عبد الملک کے دور میں ہوا ان حضرات کے دور میں عموی خلافت قائم ہوئی مستحکم ہوئی اور مضبوط حالت میں رہی دولت المویہ کانت دولت گویا کہ اموی خلافت تو دراصل ان کی تھی ان کے زمانے میں اموی خلافت چین کے حدود تک جا پہنچی تھی چین کے سرحدوں تک جا پہنچی تھی ثم اخرت شمس الخلافت المویہ بالغروب ظاہر سی بات ہے ہر عروش کو زوال بھی ہوتا ہے چنانچہ امویوں کی خلافت کا سورج جو ہے وہ پھر ڈوبنا شروع ہوا ان کے خلاف بغاوتیں ہوئی خلافت پر قبضہ جمانے کے لیے جڑپیں ہوئی خوارج بھی نکلے اور خانہ جنگی بھی ان کے درمیان جاری رہی مدر قبیلے اور یمن کے کلاب قبیلے کے درمیان جنگیں جاری رہی جس کے نتیجے میں آخر امویوں کو بھی تخت حکومت سے جانا پڑا خلافت امویوں کی طرف منتقل ہوئی اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کا ہم مختصر مختصر اشارہ کریں گے سب سے پہلے سیاسی میدان میں سیاسی میدان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ پیش آئی تحول الخلافت علا ملک معروف یہ خلافت جو ہے یہ میراث میں بدل گئی حتیٰ کہ بعض خلافانے نے تو اپنے ایک بیٹے نہیں بلکہ دو اور تین کو ولی عہد نامزد کیا جیسے کہ عبد الملک بن مروان نے کیا عبد الملک بن مروان نے اپنے دو بیٹوں ولید اور سلیمان بن عبد الملک کو نامزد کیا اور ان کو ولی عہد بنایا اور اس کے بعد بیعت کے جو الفاظ تھے ان میں بھی تبدیلی آئی خلفہ راشدین کے زمانے میں بیعت شورا کے ذریعے ہوتی تھی اور عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہوتا تھا اور بیعت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے وہ بڑے بڑے کبار صحابہ اور عظیم لوگ ہوا کرتے تھے لیکن عموی خلافت کے زمانے میں یہ بیت کا سلسلہ جو ہے کافی تبدیل ہو گیا یعنی شام کے دارالحکومت میں لیا کرتے تھے اور ان کے جو اپنے لوگ تھے سرکاری حکام تھے ان کے سامنے یہ بیت لی جاتی تھی اور خلافہ جو ہے بیت اپنے بیٹوں کے لیے شاہجادوں کے لیے لیا کرتے تھے اور اگر کوئی انکار کرتا تو اس سے زبردستی بیت لی جاتی تھی دوسری تبدیلی سیاسی میدان میں یہ آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ یعنی عراق دارالخلافت تھا امویوں کے زمانے میں دمشق یعنی شام دارالخلافت بنا اور اس سے پہلے مدینہ منورہ دارالخلافت ہوا کرتا تھا تیسری تبدیلی سیاسی میدان میں یہ آئی کے حکومت اور اقتدار مکمل طور پر بنو امیہ کے ہاتھ میں آ گئی اسلامی فتحات کے نتیجے میں مسلمانوں نے شام کو فتح کیا شام میں خلب نامی جو قبیلے تھے ان کے ساتھ بنو امیہ کے رشتے ہونے لگے اور یہ سسرالی رشتوں کے نتیجے میں بنو امیہ کے یہ دوست بنے اور سیاسی میدان میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی گویا کے بن امیہ کے ساتھ یمنی قبائل جو کہ شام جا بسے تھے ان کی بھی بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی اہمیت ہوتی تھی سیاسی میدان میں چوتھی تبدیلی یہ پیش آئی کہ پہلے خلافت ایک محدود دائرے میں تھی اور خلافہ راشدین کے زمانے میں بھی کافی حد تک فتوحات ہوئی تھی لیکن بنو امیہ کی خلافت اور حکومت میں اسلامی فتوحات نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ پیش قدمی ہوئی مشرق میں چین تک مغرب میں اندلس اور مراکش تک شمال میں کوہ قاف کے چچنیا کے علاقوں تک اور جنوب میں مصر اور بحیرۂ عرب سے بھی آگے تک کے علاقے یہ سب کے سب علاقے اسلامی حکومت کے ماتحت تھے اور اتنے بڑے علاقے پر شرعی نظام نافذ تھا سیاسی میدان میں جو پانچویں تبدیلی آئی ہے وہ بہت خطرناک قسم کی تبدیلی تھی یعنی خلافت جو کہ پہلے اہل حضرات کو سونپی جاتی تھی وہ ان کے زمانے میں آ کر قسر و کسرا کی طرح اپنی اولاد اور اپنے صاحبزادوں کو حوالے کی جانے لگی جیسا کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکومت اور قرآن جدا جدا ہو جائیں گے یہ بات اموی خلافت میں نظر آنے لگی چنانچہ عموی خلافت نے شروع شروع میں فارسی اور رومی سلطنتوں کی دو شعبوں میں پیروی کی انتظامی اور اقتصادی شعبوں میں لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان دونوں نظاموں کو بھی درست کیا رومی اور فارسی سلطنت کے نظام سے انہوں نے اپنی اور امت مسلمہ کی جان چھڑائی یعنی خود انہوں نے اپنے دینار اور سکے وغیرہ بنائے اس طرح رومیوں کی جو اقتصادی بالادستی تھی اس سے اموی خلافت نے مسلمانوں کی جان چھڑائی اور انتظامی معاملات میں فارسیوں کی پیروی کی جا رہی تھی اس سے بھی انہوں نے جان چھڑائی اور انہوں نے اپنے نظام کو عربی زبان میں منتقل کیا اپنے سکوں کو اسلامی سکوں میں منتقل کیا اور اپنے سیاسی نظام کو بھی اسلامی نظام کے مطابق مرتب کیا لیکن ان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خلافت کو مستحق کے حوالے کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو میراث کے طور پر منتقل کی یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی سیاسی میدان میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرمائے میرے بھائیو یہ سیاسی میدان میں تبدیلیوں کا تذکرہ تھا اقتصادی میدان میں جو تبدیلیاں پیش آئیں وہ انتہائی اہم ہے بنو امیہ کے زمانے میں چونکہ سن چونتیس سجری میں ذات و سواری کے نتیجے میں رومیوں کا بحری بیڑا مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اس لیے شام اور مصر کی جو بندرگاہیں تھی یہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے اور عام تجارت کے لیے کھل گئی تھی مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ تجارتی ترقی ملی اور اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی شام مصر عراق خوراسان شمالی افریقہ اور اندلس وغیرہ ان تمام علاقوں سے دمشق کی طرف تجارت آیا کرتی تھی اور یہاں سے جایا کرتی تھی اس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی وسارت رقبان قدیم بغربی منتخب و بلا دل و سندھی على دل روم ممالک متوسط تاجروں کے قافلے اور تاجروں کے کاروان دنیا کے مشرق سے مغرب تک جاتے تھے چین ہندوستان سندھ تک آتے تھے اور جاتے تھے اور جتنے بھی رومی ممالک ہیں ان کی طرف تاجر جاتے تھے اور آتے تھے انتہائی امن و امان اور اطمینان کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے گویا کہ تجارتی اعتبار سے اموی دور میں بہت ہی زیادہ ترقی ہوئی ہے تیسری بات علمی میدان میں جیسے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ عموی خلافت کا اصل جو دور ہے یہ پہلی صدی ہجری میں ہے ایک سو بتیس ہجری تک یہ خلافت قائم رہی ہے چنانچہ پیغمبر علیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس زمانے میں موجود تھے بکثرت موجود تھے وہ مختلف فتح ہونے والے علاقوں میں تشریف لے جائے کرتے تھے اور وہاں مستقل طور پر پڑاؤ کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا علم پوری دنیا میں پھیلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنا علم تابعین کو منتقل کیا اور یہ پوری دنیا میں پھیلا خصوصی طور پر شام عراق مصر اور اس کے بعد فارس خوراسان اور شمالی افریقہ میں صحابہ کرام نے اپنا علم تابعین کے حوالے کیا اور تابعین نے یہ علم پوری دنیا کے حوالے کیا صحابہ کرام کا علم ان کی فقہ اور ان کے اخلاق پوری دنیا میں پھیلے حضرت عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اموی خلافت کے روشن ستارے اور خلیفہ تھے ان کے زمانے میں احادیث مرتب ہوئی عظیم تابعین اور طب تابعین ان کے زمانے میں جنہوں نے علوم شریعت کی حفاظت کی اور فقہ وغیرہ کی تدوین کی جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رہ محلہ یہ دونوں حضرات بھی اور ان کی طرح بہت عظیم عظیم انسان سفیان سوری سفیان بن حینا رحیم اللہ جمیان یہ تمام حضرات اموی خلافت کے دور میں تھے انہوں نے عظیم خدمات پیش کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مصیبت بھی اس زمانے میں پیش آئی جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے وہ ہیں درباری مولوی درباری مولویوں کا کام جو ہے اس زمانے سے شروع ہو چکا تھا علماء الصلاحین فقہا القصور اس زمانے کے سلف صالحین کی نصیحتوں اور ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ابو حازم حسن بصری اور اوزائی رحم اللہ تعالی اجمعین یہ بہت عظیم عظیم انسان تھے یہ اس زمانے میں درباری مولویوں کے خلاف تنقید کیا کرتے تھے اور درباری مولویوں کے حقائق لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے اموی خلافت کے زمانے میں درباری مولویوں کی یہ بیماری جو ہے مسلمان امت کو میراث میں ملی ہے جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے درباری مولویوں کے جراثیم سے آج بھی امت پریشان ہے جو کہ مجاہدین کے خلاف اور اسلام کے لیے در بدر ہونے والے شہید ہونے والوں کے خلاف الٹے سیدھے فتو دیا کرتے تھے ان کے وارثین آج بھی موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے کاموں میں اور اپنی اپنی خیانتوں میں اور جنایتوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان درباری مولویوں کے جراثیموں سے امت اسلام کی حفاظت فرمائے